وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بَاعًا مُبَارَكًا فَانْبَتْنَا فَانْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا تَلْهُ النَّزِيدِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُودِ قال الله تبالك وتعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا, إنا تلنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا تلنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم گنج بخش فیض عالم ہے فقت ذاتِ اللہ گنج بخش فیض عالم ہے فقت ذات اللہ نہ کہ سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دیں اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کو شاہ اللہ دیوا کے تم اتفی بھی ہمر اللہ رب المصطفی اصحاب الفاطمہ حمد وصنا اللہ سبحانہ و وطالعہ کے لیے بے شمار و سلام نبی کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان رحم مجمعین آئمہ اولیاء الرحمن رحمان مجاہدین اسلام رحم اللہ مجمعین پر اللہ و وطالعہ نے قرآن مدین فرقان حمید میں پچیسواں پارہ سورت دخان اس کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا آمین حروف مقدحات میں سے جن کے معانی کا اللہ کو علم ول والکتاب المبین اس واضح روشن کتاب کی قسم انا انزل بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا فی لئی لطم مبارک برکت والی رات کیا لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں مبارکہ بابرکہ انا کنا منظرین بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لبارکہ مبارکہ یو یفرق کل امر حکیم اس رات میں ہر کام کا فیصلہ حکمت سے کر دیا جاتا ہے امرم من اندنا ہماری طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کیونکہ انا کنا مر ہم ہی بھیجنے والے ہیں من ربک یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قرآن نازل کیا واضح کتاب نازل کی ان نہ ہو سمیر احبد بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے سورت دخان کی یہ ابتدائی آیات آپ کو قومی اخبارات کے رنگین ایڈیشنوں کے اندر پڑھنے کو ملی ہوگی کیبلوں میں چینلوں پر ریڈیو پر گویا کہ جتنا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے اس آ... ان آیات کو دلیل بناتا ہے کس کے لیے شابان کی پندرہویں رات شب بارات کے شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں بارات عربی زبان کے اندر بیزاری کو کہتے ہیں قرآن میں سورت برات موجود ہے برات من اللہ و رسول جس کا دوسرا نام سورت توبہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں مجرکوں سے تبرا بری برات بیزاری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ اردو والا بارات نہیں ہے جو جنج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ برات ہے برات بیزاری اللہ حقوق ہے ان آیات کو بنیاد بنا کر ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ آیات ان میں للت مبارکہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد شابان کی پتروی راج یعنی شب برات ہے اگر یہ عربی کا لفظ ہوتا تو للت البرات ہوتا شب برات اس کا مطلب ہے یہ بعد میں تیار کیا گیا ہے ایک لفظ کا حصہ فارسی سے ہے ایک عربی سے تبرے کی رات بیزاری کی رات تبرہ کس پر بیزاری کس سے یہ تو میں آخر میں آپ کے سامنے یہ راز کھولوں گا لیکن پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کو بیان کر کے جو بڑے بڑے نام پر نام نہاد سکالر عالم آن لائن جن کو جاہل آن لائن کہنا چاہیے ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے, کس مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں کتنا علم ہے کیا تقوا ہے وہ ان آیات کو رپیٹ کریں تو دیکھیں جی بڑی یہ رات ایسی رات ہے جو عبادت والی رات ہے اس رات میں بخشش کی رات ہے یہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں پورے ساٹھ کا شیڈول تھمایا جاتا ہے فرشتوں کو پھر کچھ ضعیف اور من بھڑک روایات سے بھی سہارا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں محقق محدثین رحم ملا مجمعین نے فیصلہ کیا کہ یہ یا تو گھڑی ہوئی ہیں یا ضعیف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایتیں ثابت نہیں ان میں ایک کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ ضعیف من گھڑک روایت ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوقات کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں ان کے گناہ معاف کرتے ہیں جامع ترمز میں یہ روایت موجود ہے روایت کرنے کے بعد امام ترمز رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے میرے استاد امام بخاری رحمد اللہ اس کو ضعیف کرا دیا لیکن جس کو مطلب چاہیے اسے پھر اس سے نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے من گھڑتا وہ مطلب ہے وہ کہتا مطلب حاصل ہوتا ہے بجلی نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت دقام کے اندر جو وضاحت کی قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے سورت قدر تیسرے میں پارے میں موجود ہے اللہ سبحانہ مطالعہ نے ان آیات میں ان نہ فی نہ مبارکہ وہاں پر سورت قدر عام بھائیوں کو اکثر الحمد یاد ہوگی مضمون دونوں کا ملتا جلتا ہے یہاں پر انا انزلنا ہو فی لیلہ وہاں پر بھی ہے انا انزلنا ہو فی لیلہ سورہ دخان میں ہے لہ مبارکہ سورہ قد میں ہے لہ القدر اس کا مطلب ہے دونوں جگہ پر قرآن کے نزول کا اس رات میں ذکر ہے کہ وہ ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تو کب نازل ہوا جب وہ خود بتا دے تو بات ہی ختم سورہ بکرا میں اللہ سبحانہ ان فرماتے ہیں شاہر رمضان اللہ ان ضلع القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور یہ کون سا یہ شعبان کا ہے رمضان سے پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے شعبان میں نازل نہیں ہوا پھر رمضان میں بھی کون سی رات نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کی حادیث کے اندر وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیلت القدر میں قرآن نے بھی بتایا لیلت القدر کب ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک رات ہے اس رات کے نشانے میں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دونوں جگہ لیلت مبارکہ ہو یا لیلت القدر اس میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے جب قرآن خود واضحت کر رہا ہے کہ میں رمضان میں آیا رمضان میں نازل ہوا تو یہ شبان والی تو بات ہی غلط ہوگی سے معلوم ہوا کہ لہ مبارکہ کا جو سورت دخان میں ذکر ہے وہ اصل اس کا دوسرا نام لہ القدر ہے وہی رات بابرکت ہے وہی رات قدر والی عزت والی رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے پھر یفرق کل عمر حکیم سورت دخان میں ہے کہ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ حکمت سے کر دیا جاتا ہے اب لہ لت مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا سورت قدر میں بھی اس کا ذکر آیا تنزل الملاک الور فیا بدن ربی بن کل امر فرشتے اور روح رول امین جمن اس رات میں نازل ہوتے ہیں ہر حکم لے کر یہاں بھی کل امر وہاں بھی کل تو اس کا مطلب ہے وہ لہلت مبارکہ لہلت القدر ایک ہی رات ہے دونوں میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے دونوں میں تمام کاموں کے فیصلے کا ذکر ہے اور دونوں میں ذکر ہے اس کا کہ امرم من عندنا دورت دخان میں کہ ہماری طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے انا کنہ منسلین ہم بھیجنے والے ہیں کن کو سورج قدر کے اندر وضاحت کر دی تنزل الملا کے وہ فرشتے اور رو الامین کو ہم بھیجنے والے ہیں گویا کہ یہ سورت دخان کی تدائی آیات اور سورہ قدر دونوں ایک مضمون ہیں قرآن قرآن کی خود پچری کر رہا ہے ان تین دو یہ جگہیں اور تیسری وہ سورت بکرا کے اندر کشارو رمضان الدیم سے فی القرآن ان تینوں جگہوں سے واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ لہ القدر لہ مبارکہ اللہ اکبر یہ کون سی مہینے میں ہے یہ رمضان کے اندر اسی میں تمام کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تبارکبال پورے سال کا شیڈول دے دیتے ہیں اب شابان کے مہینے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے یہ صحیح حدیث سے صاحب رمضان کا تو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہی ہے وہ تو فرض ہے لیکن نواصل روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ کرتے تھے اور پہلے پندرہ دنوں تک بس اس کے بعد چھوڑ دیتے تاکہ رمضان کے لیے قوت پیدا ہو جائے کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں نفلی روزے رکھ رکھ کے پھر رمضان کے فرض روزے ہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کمزور ہو جائے اور رمضان کے فرض روزے نہ رکھے لہٰذا درمیان میں وقفہ دے دیتے تھے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے کہ سوموار اور جمرات کو جنت سجائی جاتی ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور جو شخص کسی دوسرے کے ساتھ بغض نہیں رکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے ان دو کے علاوہ سب کے گناہ ہر سنوار جمعرات کو اللہ معاف فرما دیتا ان دو کو چھوڑ دیتا ہے جب تک مشرک شرک سے توبہ نہیں کرتا اور جب تک بغض اور کینے حسد والا بغض اور کینہ ختم نہیں کرتا یہ ہر سنوار جمعرات کو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی تیرہ چودہ پندرہ یہ ایام میں بیس اسے ہی کہتے ہیں شریف کس طرح میں یہ ہر مہینے تین روزے رکھے اسے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا سباب ملے گا کیونکہ اللہ کے ہاں ایک نیکی کاجر کم از کم دس گنا تو تین روزے رکھے گویا کہ تیس ہو گئے تو پورے مہینے کا ثباب مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر سوار اور جمعرات کو روزہ رکھتا روٹین کے ساتھ رکھ رہا ہے اب رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن سوموار یا جمعرات کا آ گیا وہ شخص تو رمضان سے پہلے کا وہ سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ استقبال رمضان کے لیے یکم رمضان سے پہلے استقبال یا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ سے منع کیا فرمایا ابو القاسم صلی اللہ وسلم کو اس شخص نے نافرمانی کی ہے جو رمضان سے پہلے استقبالی روزہ صرف اس کو اجازت ہے جو شخص سموار اور جمرات کا روزہ روٹین سے رکھنا ہے ان دنوں میں رمضان سے ایک دن پہلے سموار آ گئی یا جمعرات آ گئی اس کو اجازت ہے. عبادت بھائی وہ عبادت ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر ہوگی وہ عبادت کبھی عبادت نہیں کی نہیں جا سکتی کہ جس پر نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شابان کے پہلے پندرہ دنوں میں قسم سے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے یہ سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھے جاتے لیکن یہ روزے نفلی ہیں فرض نہیں ہے جو رکھے گا ثواب ہے نہیں رکھے گا گناہ نہیں جس طرح ہر ماہ کے تین روزے جس طرح ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ بالکل اسی طرح تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ وضاحتیں صحیح عادیث اور قرآن کی آیات ہے وہ آپ کے سامنے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی یہ رات عبادت کی ہے تو ہم نے پتا کیا کیا چند مخصوص کر لی ہیں راتیں یا کچھ دن عبادت کے لیے کہ ان راتوں میں عبادت کرنے اس کے علاوہ عبادت نہیں کرنے دو راتیں تو اپنی طرف سے گھاڑ لی ہیں ایک شب مہراج ایک شب برات مہراج منانے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم نہیں دیا نہ آپ نے منایا تو سفر پر تھے سفر پر تھے تو مناتے کیسے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں بتائی اور نہ ہی شب برات کے بارے اچھا صرف انہی راتوں میں عبادت کرنی ہے باقی دنوں میں نے ایسے ایسے روایتیں گھڑ کے لوگوں نے پھیلا دی کہ جو شخص شبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اگلے سال کے ایڈوانس گناہ معاف ہو گیا ایک سال پچھلے کے گئے اگلے سال اگلے ایڈوانس یعنی اہندا کے لیے گناہوں کا سال کا لائسنس دے دیا جو مرضی کرتا کر وہ کہتے ہیں پھر یہ کو روزہ رکھ لو یار ہم کیوں نہ رکھیں کیونکہ آج یہ گنا کرنے ہیں لہٰذا یہ روزہ رکھ لو اب اگلے گناہ معاف ہو جائے لوگوں کو چاہیے شارٹ کٹ کہ کام یعنی اللہ اکبر نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے ایسا کام ہو کہ ریوڑیوں سے اللہ اکبر تھوک سے ریوڑیاں پک جائیں تو اللہ سبحانہ و مطالعہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہیں بتایا آپ امت کے لیے آسانی چاہتے تھے جن کاموں میں آسانی آپ نے بتائی وہ آسانیاں موجود ہیں امت اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے فرمایا ہر نماز کے ساتھ اگر امت پر مشکل نہ ہوتی میں مسوا کو لازم قرار دے دیتا ہر نماز کے ساتھ مسوا کرتے لیکن میں نے کہا مشقت میں پڑ جائے گی لازم قرار نہیں دیا لیکن ترغیب دیا اس کی تو اس اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان امید میں فرمایا وما خلق الجن وال صلی اللہ علیہ میں نے انسان جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا یہ تو پورا جینا مرنا اس کا اللہ کی عبادت کے لیے ان سلادی و نسخی وما وما رب اللہ یہ نہیں کہ صرف مراج والی رات اللہ کی عبادت کے لیے باقی راتیں شیطان کے لیے وہ فلموں ڈراموں گانوں ڈرام ان کاموں کے لیے وہ ہوٹلوں میں ناچ گانوں میں کلبوں میں اور پارکوں کے اندر گزار رہی ہے صرف ایک رات عبادت کریں گے شب برات میں عبادت کریں گے اور باقی سارا تو سال میں یہ دو راتوں میں عبادت کر لیں گے نہیں ایسی بات یا دس دن محرم کے رو پیڑ کر یا پھر بارہ دن میلاد کے اللہ حق پر اس میں جشن پر بھنگڑے اور لٹیاں ڈال کے بس جنا پھر بخشے بخشائے بس تھوڑی سی یہ عبادت ایسا شارٹ کٹ کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے ہیں تو بھائیو صرف یہ رات عبادت کے لیے نہیں پوری زندگی ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے صرف یہ رات کے لیے عبادت کے لیے نہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات آخری آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں جس طرح اس کے شایا نشان ہے ہے کوئی بیمار جو چھپا مانگے گناگار جو بخشش مانگے بے روزگار جو رسک مانگے بے اولاد جو اولاد مانگے اللہ پریشان ہاتھ جو پریشانی بتائے میں اس کے پریشانیاں دور کر یہ کھلی کچاری بغیر کوٹ فیس بغیر رشوت سفارش بغیر سد واسطے وسیلے کے ہر رات ہے ان میں یہ رات بھی موجود ہے یہ شبان کی پکڑ یعنی یہ رات مخصوص نہیں اور جو لوگوں نے گھڑ کر بیان کی وہ صرف اس رات کے ساتھ مخصوص ہے نہیں. اس رات کھلی کچاری لگتی ہے بھائی سارا سال لگتی ہے ہر رات لگتی ہے اٹھیں اللہ کے سامنے گر گا آج جی کریں مانگے اس رقبے سے افجلان سے اللہ تو اب بات یہ جی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ دھوکا فرارڈ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی اس کے پیچھے کیا راز ہے اب راز تو جو آخر میں کھولوں گا بات یہ جی ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے کہا کہ جہاں لوگ اور خرچ کر رہے ہیں آتش بازی کر رہے ہیں بھائی بات یہ جی ہے کہ بن امیہ کے پاس خلافت تھی عباسیوں اور الویوں نے مل کر ان سے خلافت چھین لی عباسی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عرب والے تو ہماری حمایت نہیں کرتے ایران مجوسی سلطنت تھی فارسی سے کہتے تھے یہاں سے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے یہاں سے انہوں نے قوت لی ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی آگ کو فارسی زبان میں آدش کہتے ہیں آتش اللہ اکبر آتش کدا جہاں آگ چوبیس گھنٹے جلائی جاتی مخصوص مذہبی خاندان تھے کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی وہ مخصوص نسل میں سے تھے کہ ان کا کام تھا اس آتش کدے کے اندر چوبیس گھنٹے آگ کو بجنے نہیں دینا آگ جلا وہ تھا برمک خاندان برمک اللہ اکبر وہ جو آگ کی پوجا کرنے کے لیے مذہبی لیڈر وہاں آتشٹے میں موجود ہوتا یہ برمکی خاندان والے لوگ یہ پنڈت جب اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا کہ ہر طرح مسلمان صاحب ہیں چلو ہم بھی لبادہ ہوڑ لیں لیکن آگ کے ساتھ ان کی محبت برقرار رہے ہیں। تاریخ میں آتا ہے سنچار سو یعنی پانچویں صدی ہجری کے اندر بیت المقس میں ان برمکی خاندان والوں نے ایک رسم شروع دی کہ شابان کی کہ شبان کی پندرہویں رات میں آگے شراب جلا لینے ہیں اور سو رفات نماز پڑھنی ہے تاکہ آگ سامنے رہے اس کو رگو ہوتا رہے اس کو سجدہ ہوتا رہے جی اور آگ کی پوجا والا جو دل کے اندر خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی رہے اور نماز کی نماز اسلام کا اسلام ہے شرک کا شرک ہے اللہ اکبر جس طرح کہ مولانا حالی نے یہ بات کہی جی اللہ اکبر کہ نہ تو میں کچھ خلال سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ امام سے تو عید بھی پکی ہے اور شرک بھی ہو رہا ہے دونوں کام ہو رہا ہے تو وہ آگ جلا کر رکھتے تھے سامنے چراغاں کرتے تھے انہوں نے یہ رسم شروع کی اور شادی بیاہ کے موقع پر اسی طرح سے چراغ جلانا مجوسیوں سے ہی ہندوؤں نے بھی یہ چیز اپنائی دیوالی کا تہوار ان کا یہی ہے کہ دیواروں پر چھتوں پر منڈیروں پر ہر جگہ وہ اس وقت امیر آدمی ہے تو دیسی گھی کے چراغ جلاتا تھا یعنی وہ پیالیاں ملتی تھی مٹی کی بنی اس کے اندر رکھ کر جلاتا تھا اور اس غریب آدمی ہے تو سرسوں کا تیل ڈالتا تھا اس وقت مٹی کے تیل وغیرہ یہ ہوتے نہیں تھے تو سرسوں یہ دیپ جلایا کرتے تھے اور یہ ہوتی تھی دیوالی پھر میٹھی چیز پکا کر تقسیم کرتے پھر چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو جہاں اور رسمیں ان سے لی ہیں وہاں پر شادی بیاہ کی غمی کی اسی ان سے ہم نے سوئم کی رسم لی تھی جے والی رسم یہ انہی سے لی ہے اندرا گاندھی کا بھی سوئم ہوا تھا راجیو گاندھی کا بھی چہلم ہوا تھا یہ چہلم اور سوئم اور یہ برسی یہ انہی سے آئے اسلام میں تین دن شوق ہیں تین دن سے زیادہ سوک منانا جائے نہیں سوائے اس عورت کے جس کا کام شوت ہو گیا چار ماہ دس دن یا اگر حاملہ ہے تو وزا حمل اس کی عدت سوگ کی بکائی اللہ اس کے علاوہ اس کے لیے بھی سوگ جائے جہاں پر پورا سال کہ کوئی فوت ہوا تو اس پورے سال میں نہ عید منانی ہے نہ کسی شادی بیاہ میں شرکت کرنی ہے نہ کسی خوشی کے موقع پر نہ کپڑے اور پہننے نہ خوشبو لگانی نہ بناؤ سنگار کرنا یہ ساری ان سے رسمیں آئی ہوئی ہیں پورے سال کے لیے عرب کے جاہلیت دور کے اندر بھی یہ رسمیں موجود ہیں پورے ایک سال کے لیے غم بنانا اسلام میں آ کر اس کی اصلاح کرنا اب وہ کیا کیا انہوں نے یہ جو برمکی تھے انہوں نے یہ چراغاں کی رسم تیار کی رکعات نماز والی رسم انہوں نے گاڑ لی تاکہ زیادہ دیر تک ہم اس آگ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کریں اللہ اکبر ہم اس کی پوجا کرتے رہے رکوع سجے کرتے رہے اور ہمارے دل کو شعوری طور پر ایک ٹھنڈک ملتے رہے کہ ہم آگ کی عبادت کر لیا جنان کے دیوی دیوتاؤں کے دور کے اندر جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے اولمپس دیوتا جس کے نام سے اولمپک گیم گیمز ہوتی ہیں یہ اولمپس یونانیوں کے دیوتا کا نام ہے وہ ہے اولمپس آج بھی موجود ہے وہاں پر اس کا مندر بھی موجود ہے یہ ڈیاانا یہ چاند کی دیوی کا نام تھا ڈیاانا اور اس ڈیا کے مندر تھے جس کے نام سے وہ لیڈی ڈیا تھی اسی دیوی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا اور ڈیانا یار گن بھی ہے اسی چاند دیوی کے نام پر ہمارے ہفتے کے دن جو ہے یہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے اللہ اکبر انگریزی زبان کے اندر یہ سارے یونان کے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر سنڈے سن sun, سورج کو کہتے ہیں سورج دیوتا کی پوجا کا دن منڈے چاند دیوی کی پوجا کا دن ٹوزڈے ٹوز دیوتا کی پوجا کا دن یعنی اس طرح سے یہ سارے انہوں نے دن مخصوص کیے ہوئے اسی طرح سے مارچ کا مہینہ یہ مارچ ان کا دیوتا تھا یونانوں کا اپریل ان کا دیوتا تھا اس طرح جنوری فروری یہ جتنے بھی اگست کا مہینہ یہ آگستس شاہ اگستس جس نے یہ رسمیں شروع کی تھی فرقیا اور اللہ اکبر یونان کے فلسفے کے اندر یہ اس شخص کا نام ہے اس شخص شاہ اگستس کے نام پر اگست کا مہینہ ہندوؤں کے اندر یہ جو ہندی مہینے ہیں ان کا مطلب یہ تھا یہ جو سوموار سوم دیوتا کی پوجا کا دن سومنا اسی کے نام سے تھا وہ مندر سومنادھ سوموار سومنا یعنی اصل میں یہ تھا سومنادھ یہ ایک شخص تاریخ میں آتا ہے کہ وہ عرب سے مناد کا بت لے کر آیا مناد اور لات یہ دونوں پوجے جاتے ہیں تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے لات اور مناد کا تو اب وہاں پر مناد کا لے کر آیا اور اس نے کہا لوگ وہاں پوجا کے لیے جاتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تو اس نے وہاں پر مناد کو مشہور کر دیا سو مناد یہ ایک مناد نہیں ہے یہ سو مناد کے برابر ہے یعنی ایک مناد کی جتنی طاقت ہوتی ہے یہ سو مناد کی اس میں طاقت موجود ہے اور یہ انسان مرد کی شرمگاہ کی شکل کا یہ بوت تھا جو انہوں نے وہاں پر رکھا ہوتا جس کو محمود مدن رحمۃ اللہ نے جا کر ٹکڑے کیا اور بوت سکن مشہور ہوا الحمد تو بات ہو رہی تھی کہ یہ نام جو تھے اولمپس تو اولمپک گیمز میں آج بھی کھیلوں کی شما روشن کی جاتی ہے تاکہ اس اگنی دیوی کے سائے کے نیچے سارے کیا کریں خیر خرید سے کھیل کھیل رہے ہیں گیمیں کھیل رہے ہیں میچ ہو رہے ہیں تو جتنے دن وہ میچ جاری رہتا ہے وہ کھیلوں کی شما کو بجنے نہیں دیتے یہ سارا وہی مجوسوں والا وہی سارا نظریہ اور وہی آکاش شادی بیاہ کے موقع پر آتش بازی یعنی آتش بازی یعنی آتش باز جو تھا مجوسی اس کو ہماری زمان میں کہیں گے آتش باز تو آتش باز مجوسی کہیں تو ناراض ہوتا ہے آتش باز کہیں تو خوش ہوتا ہے دیکھو جی کتنے پٹاخے بجائے کتنی بازی کی باجی کیا کمال آتش بازی کا مظاہرہ کرتے حالانکہ کام تو مجوسیوں والا کیا اس میں دیکھیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ جب مسلمان پہنچے نماز کے لیے اکٹھا کرنا تھا صاحب اکرام صاحب مین مشورہ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کیسے اکٹھا کریں لوگوں کو کسی نے کہا ایسا کریں جب نماز کا ٹائم ہو تو بگل بجائیں گے اور دور دور تک آواز جائے گی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودی بجاتے ہیں بگل یہ توتیاں اور بگل بجانا یہ یہودیوں کی عبادت کا یہ طریقہ کار ہے تو اس لیے ان سے مشابت ہو جائے گی یہ نہیں کسی نے کہا اس طرح گھنٹہ بجاتے ہیں جی گھنٹی لٹکا لیتے ہیں وہ بجائیں گے فرمایا نہیں یہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی عبادت کے لیے بلانے کا طریقہ کہ گرجے میں گھنٹے بجاتے ہیں تو اس لیے یہ ان کے ساتھ مشابت ہو جائے کسی نے کہا اس طرح اونچی جگہ پر آگ جلا لیں گے دور سے لوگ دیکھ لیں گے آگ جل رہی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا جی چلو آ جائیں کہا گیا نہیں یہ آگ کے پجاریوں کے ساتھ مشاورت ہو جائے گا پھر خواب کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات اللہ رب عزت کے حکم سے جو ہے وہ سیکھے نبی صلی السلم کو آ کر بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی بلا رضیت نے یہ کلمات سکھا دو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی گویا کہ وہ خواب اب سچا ہو گیا عمر رضی اللہ تم دیکھا تو یہ آزان کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ العتم فرما کے بلال رضی اللہ العتم کی آواز بلند ہے ان کو سکھا دو اور وہ آزان دیا کر اور آزان ایک مکمل دعوت اللہ کی بڑائی کی نہ اللہ اکبر سورج بڑا ہے نہ چاند بڑا ہے نہ آگ بڑی ہے اللہ اکبر نہ کوئی منتر گرجا بڑا ہے کچھ بھی بڑا نہیں کون بڑا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا اللہ کی توحید کی دعوت اس کے اندر محمد رسول اللہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت ہے ان کو مکمل کامیابی کی دعوت اس لیے اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے دعا وسیلا اللہ مربا دعوت تام اے اللہ اے اس کامل دعوت کے رب دعوت تام یہ آسان مکمل دعوت ہے ہم مسلمانوں کو تو اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا کفار کے دل پر اس کی بڑی چوٹ پڑتی ہے یا تو اس کا اثر پڑتا ہے یا اس کی چوٹ پڑتی ہے دو کام ضرور میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے ہم تو چونکہ بچپن سے سنتے ہیں ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا جتنا کفار کو احساس ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے رام مزہ جمعین نے آگ جلانا جلانے کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے آگ جلانا کا نہیں کیا کہ مجھے مشاغ اتنا ہو جائے اور یہاں پر کیا کر لیا گیا اللہ اکبر شراباں مشاغ جی بڑا فخر کے ساتھ ایک لاکھ کا برود بجایا جی کوئی شخص دس روپے کے نوٹ کو آگ لگا کر سب کے سامنے اور خوش ہو لوگ کہیں گے جی پاگل ہو گیا اتنا بے وقوف ہے اپنے پیسوں کو آگ لگا دیجیے اور اگر ایک لاکھ روپے کی آتش بازی کرے مجوسوں والا کام کرے کہ وہ کمال کر دکھائے جس نے یہ دی کام تو وہی اس نے آگ جلائی قرآن میں اللہ صبح اندر فرما فضول خرچ دان کے بھائی ہیں یہ فضول خرچی ہوئی ہے تو جہاں لوگ اتنی فضول خرچی کر رہے تھے آتش بازی کر رہے تھے موغوی نے بھی بیٹھے بٹھائے گھڑ لیے ایک بار اس نے کہا جی اتنا خرچ کر رہا ہے میرے گھر تو کچھ نہ آیا اس نے کہا لو جی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو تمہارے خاندان کے اندر جتنے فوت ہوئے نا وہ جو فوت ہوئے ہیں یہ جو مردے سینئر مردے جو پچھلے سال کے فوت شدہ ہیں یا اس سے پہلے کے جو ہیں ان مردوں کے ساتھ اس وقت تک یہ نہیں مل سکتے جب تک حلوہ پکا کے ان کو نہ دیں گے ان کے نام کا ختم دلوائیں گے تب یہ پہنچیں یعنی ہلوا لے کر سلپ ہو کر اگلے جان جلدی پہنچیں گے ورنہ خشکی اتنی ہے یہ وہاں نہیں پہنچ سکتے کہتے ہیں جی جیسے دو برادریوں ہو نا نئے خاندان ملے رشتہ ناتا ہو آپس کے اندر یاد لڑے ہوئے تھے سلاح ہو گئی آپس میں تو پھر مٹھائی وغیرہ یہ تو میٹھی چیز دیتے ہیں نا کسی کو تو پتا تو یہ جو جون مردے ہیں یہ سینئر مردوں کے لیے حلوے کے تھالوں کا توحفہ لے کر جائیں گے تو تب وہ ان کو اپنی برادری میں شامل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں روح ملانا تو کئی بچاروں کو تو اس طرح لگا دیا کہ آپ نے ہلوا پکانا اور خطا مجھ سے دلوانا ہے اور مور کا گھر بولنا نہیں ہے لہذا لوگ لگ گئے اس پر پھر کچھ لوگوں نے کہا جی یہ کہاں سے آپ نے گاڑ لیا پھر رسم کہاں سے آئی اب وہ چپ جب اس کی چھانبین کی گئی ہاں پتہ چلا کہ سال میں ایک دفعہ ہندو حلوا پوری پکا کر اپنے پرکھوں کو سوال پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے کب وہ آٹا ڈالتے اور یہ ہلوا پوری کھلاتے وہ جو دیوالی کی رسم تھی ان کی کوئی نہ کوئی میٹھی چیز پکا کر یہ بزرگوں کے نام پر دینی ہے پنڈت بلاتے مالٹے کنوں گنڈیریاں اور یہ پھر ہلوا پوری اس کے آگے رکھتے وہ وید کے چند اشلوک پڑتا اور یہ مال پنڈت جی کے گھر کے اندر اور مردہ گیا سورگ کے اندر سورگ وہ کہتے ہیں ویش کو اور نرک کہتے ہیں جاندم کو ہاں جی یہ سورگ میں گیا یہ نرک میں گیا اچھا اس سے معلوم ہوا کہ جو بےچارا امیر ہے وہ تو حلووں کی دے تیار کر کے وہ تو جلدی جلدی بخشا گیا اور پہنچ گیا سورگ کے اندر لیکن جو بےچارے غریب ہیں وہ تو بےچارے لٹکے رہے کیا مت کے لیے تو دین ایسا ظالم دین نہیں ہے کہ امیروں کے لیے مارجن ہو اور غریبوں کے لیے اس طرح سے عذاب اور سختیاں ہوں اللہ انصاف کرنے والے بندوں پر ظلم نہیں کرتا پھر ایک میں کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد مبارک میں آپ کے دان شہید ہوئے تھے پتا نہیں آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ پکا کر کھلایا کیوں اس لیے کہ دانت دوبارے زخمی ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیز کھا نہیں سکتے تھے انہوں نے حلوہ تیار کیا سوجی کا اور کھلا لیا اب وہ بات کرنے کو تو کر دی لیکن کہتا ہے نا درو گورا حافظہ نہ پھاشے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا کیا کیا؟ ساری تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آدیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ بہت کی جنگ ہوئی ہے سن تین ہجری میں اور شوال کی چھ تاریخ شوال آتا ہے رمضان کے بعد والا جو مہینہ شوال ہے شوال کی چھ تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے میدان میں گئے اور عہد میں دندان شہید ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے نہ بعد میں ہوئے صرف عہد میں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تو شہید ہوئے عہد کے اندر اور حلوہ ایک ماہ بیس دن پہلے شابان میں پکا کر کھا لیا یہ کیا ڈرامے باز ہیں دانت ابھی شہید ہوئے نہیں یا پھر یہ ہے کہ پچھلے سال چھ سوال کو دانت شہید ہوئے تھے تو نو ماہ بیس دن کے بعد اب حلوہ پکا کر کھلا رہے ہیں اتنے عرصے میں تو دانت کا زخم بھی بھر جاتا دونوں طرح سے جھوٹ پھر کسی نے کہا جی اچھا اگر یہی سنت ہے کہ حلوہ پکا کر کھانا ہے اور اوت کی وجہ سے تو پھر دانت شہید کروانا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جہاد کے میدان جو بھی حلوہ کھائے پہلے دان شہید کروائے جہاد کرے پھر حلوہ کھائے پھر ہمیں دکھ نہیں ہے جتنا مرضی ہے کھا لے ہاضمے کی شارکھا فکی کے لیے فکر نہ کریں پھکیاں مجبور ہیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے اندر ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تن آپ کے چچا شہید ہوئے تو کہا جاتا ہے جی ان کی نیاز دی جاتی ہے حمزہ رض اللہ تن دیا کہ وہ جب شہیدی عہد میں چھ سوال کو ہوئے ہیں اللہ اکبر تو حلوہ شابان کی پندرہ کو پہلے پکا لیا چودہ تاریخ کو یہ رات پندرہ والی ہوتی ہے نا تو چودہ کو پکا کر تقسیم ہو رہا تھا ہر کوئی تھال لے کر دے رہا ہوتا ایک دوسرے کو وہی ہندوؤں والی دیوالی کے نظرے سارے نظارے ہوتے ہیں جو وہاں دور پہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ سارے اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ مسلمانوں کو کیا دیتے تھے کچا راشن دیتے تھے سیویاں دے دی اس طرح میٹھی چیزیں پکا کر انہیں پتا تھا مسلمان ہماری پکی چیز نہیں پائیں گے تو جن کی دوستیاں ہم ہونے کی وجہ سے محالے داری کی وجہ سے تو وہ کچا سامان دیتے تھے ان کو خود پکا کر کھا لیا ہیں لیکن یہ عید ہے دیوالی کی ہماری تو بالکل سیم وہی سب کام یہاں پر ہو تو اس کو حلوے والی عید مردوں کی روح ملانے والی عید اس کو بنا دیا گیا اللہ اکبر اور دوسرے نمبر پر آتش بازی اللہ اکبر خوشی اب وہ خوشی کس بات کی ہے وہ, وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے قرآن کی آد میں دھوکہ دیا گیا روایتیں گھڑ گھڑ کر بیان کی گئیں اللہ اکبر یہ چند سالوں سے پھر اس بات کا پتہ چلا اللہ اکبر توفت العوام کتاب ہے فقہ جابرے والوں کی اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ شابان کی پندرہویں رات میں صاحب العمر امام مہدی علیہ السلام بکول ان کے ان کی ولادت ہوئی ہے اس پر یہ ہوا اللہ اکبر کہ میں نے دو اشتہار دیکھے ہر سال اس کی بڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ بھائیوں کو یہ بات اجمر ہو جائے یاد ہو جائے اللہ اکبر پائلٹ اسکول کے سامنے باب العلوم اہل تشیح کا مدرسہ ہے اسی طرح سے اللہ اکبر ایک مدرسہ جامع صاحب زمان نیو بلگس کالونی کے اندر ان کا تیار ہوا ہے دونوں مدر سے چل رہے ہوں باب بابل والوں کا اشتہار دیکھا چوک فوارے کے اندر برجی کے اوپر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی دوسرا استہار جامع زماں والوں کا لگا ہوا تھا دونوں اشتہاروں کو پڑھا جب اشتہار تحقیق کا الحمد للہ شوق ہے کہ دیکھیں کہتے کیا ہے تو ایک اشتہار باب الوم میں لکھا ہوا تھا کہ اس رات میں جشن ولادت امام مہدی ہیڈنگ کیا ہے جشن امام ولادت امام مہدی بارنے امام ماں کی ولادت کا جسم پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں یہ سورت آدم والی نماز پڑھی جائے گی پھر نالے نیم شبد آدھی رات کو پھر جی ایک مخصوص دعا ہے وہ پڑھی جائے گی اور رات کے آخری پار میں عریضہ جات نو بہار نہر گریڈ سٹیشن وہاں پر بھیجے جائیں عریضہ کہتے ہیں چٹھی کو یعنی چٹھیاں وہاں سے ملیں گی اور وہ چھٹیاں اکٹھی کر کے رات کے آخری حصے میں ان کو نو بہار نہر گرڈ وہاں پر جو ہے اس کو دریا کے اندر نہر کے اندر ڈالا جائے گا جامعہ صاحب و زما والوں نے چونکہ اس وقت ان کا نیا نیا مدرسہ تیار ہو تھا کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے یہ پیکج دیا کہ ہمارے یہاں پر اریزا جات مفت ملیں گے اس کا مطلب ہے ادھر پیسے لگتے ہیں ادھر والے مفت ہیں چونکہ نئی دکان ہے انہوں نے اپنی مشہوری کے لیے یہ کمپنی نے ایک سکیم نکال عریضہ جات ہمارے ہاں مفت ملیں گے لیکن آدھی رات کے بعد یہ کہاں جائیں گے یہ اللہ اکبر سکندری نالہ وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا سکندری نالے کے اندر اس سے معلوم ہوا میں پوچھ ہوں کہ یہ جی اریزا جات اور پھر نہریں یہ کیا کھاتا ہے جب اس کی تحقیق کی اس کی ریسرچ کی تو اس کے اوپر معلوم ہوا اللہ اکبر کہ یہی کام شبان کی پندرہویں رات میں یعنی شب برات میں کراچی میں ٹاور صدر سے جب آپ جاتے ہیں ٹاور سٹاپ ہوتا ہے ٹاور سے کماری کی طرف جاتے ہیں راستے میں کماڑی ایک جزیرہ ہے راستے میں تھوڑا سا حصہ سمندر کا درمیان میں آ گیا ہے للہ اس سمندر کے اس حصے کو کراس کرنے کے لیے اوپر پول بنایا گیا اس پول کا نام ہے نیٹی جیٹی پول اس نیٹی جیٹی پول پر جب چڑھتے ہیں تو آپ کو ادھر بندرگاہ پر وہاں پور بیر جہاز کھڑے ہوئے سارے نظر آتا پورا اس پول کے آغاز سے ہی نیچے سیڑھیاں پکی بنی ہوئی ہیں وہ سمندر کی طرف وہاں پر انہوں نے جگہ بیٹھنے کی پکنک منانے کی بنائی ہے وہ سیڑھیاں پکی وہاں پر ہوتا تھا. معلوم ہوا کہ اس رات وہاں پر میلہ لگتا ہے پورے کراچی کیا سندھ سے فکا جاسے سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آٹے کی گولیاں بنا کر جس طرح برفی وغیرہ اور یہ کھوئے کے پیڑے بنا کر تھال مرا کر بیچتے ہیں نا. اس طرح آٹے کے پیڑے بنا کر چھوٹے چھوٹے وہ وہاں پر بچے وغیرہ بڑے آدمی ان کا کاروبار ہے وہاں بیچ رہے تھے یہ کیا ہے کس وجہ سے کہ یہ آپ آٹے کی گولیاں لیں اور اب کاغذ کے اوپر جس کی جو منت ہے اس کے اوپر وہ منت لکھ کر اس آٹے کے گولی کے اندر اس کو ڈال کر اس میں بند کر کے یہ آٹے کی گولیاں جو ہے یہ سمندر میں مچھلوں کو ڈالتا ہے قوم لگی پڑی ہوتے ہیں اسی میں کہ ادھر سے لیے ادھر چٹھیاں ڈالے یہ چٹھی ڈالی جا رہے ہیں ادھر بابل علوم والے نو بہار نہر میں گریڈ کے پاس وہ چٹھیاں ڈال رہے ہوتے ہیں پانی کے اندر ادھر جامع صاحب و زمان والے وہ سکندری نالے کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس رات پھر پتا کیا جا مزید تحقیق کی, کی کہ اہل تشیح میں سے ہر آدمی بچہ مرد عورت کنویں چشمے ندی نالے دریا نہرے اور اسی طرح سمندر جس کو ایمرجنسی ارجن سروس چاہیے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے ارجن وہاں پر جاتا ہے۔ تو وہ ڈالتے ہیں چٹھیاں بھائی کیوں ڈالی جاتی ہیں وجہ کیا اس کی ہاں اب آئی ایک تو کچھ کی منت منوتیاں ہوتی ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم وہاں جب مچھلیاں کو ڈالیں گے تو مچھلیاں وہ آٹے کی گولیاں نکل کر جس میں ہماری منتیں بھی موجود ہیں کاغذ کے ٹکڑے پھڑ، کو بنی کی ہوئی وہ جا کر سمندر کے درمیان میں وہاں درباد لگتا ہے بارہویں امام امام مہدی کا اس کی خدمت میں وہ پیش کرتی ہیں تو جس جس کی وہ چٹھی ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کر پیش کرتی ہیں یعنی اگر ارجن سروے سے لیتے ہیں تو آپ کی ماڑی وہاں نیٹی جیٹی پل چلے جائیں اور اگر اتنی جلدی نہیں ہے آپ ٹریک سے آپ جانا چاہتے ہیں فاسٹ ٹریک کی بجائے جس طرح نادرا والوں نے ٹریک بنایا ہوا ہے پاسپورٹ والوں نے ٹریک بنا ہوئے ہیں جلدی کام کروانا ہے تو اتنے روپیہ دے کر آپ جلدی جلدی آپ کا کام کتار میں نہیں لگنا پڑے گا اور اگر نارمل کروانا ہے تو پھر اتنے مہینے بعد ملے گا اور پیسے بھی تھوڑے لگیں گے اور کتار میں زلیل بھی ہوں گے رسوا بھی ہو گیا تو اسی طرح سے وہاں بھی ارجنٹ سروس کا کھاتا سروس لینی ہے تو پھر آپ وہاں نیٹ جاگی پول چلے جائیں اور اگر جلدی نہیں ہے تو پھر آپ بے شک نو بہار میں ڈال دیں اب یہاں سے چٹھی جائے گی کہاں نو بہار نہت جائے گی چناب کے اندر چناب جائے گا اللہ پانچ منٹ کے اندر پانچ مت جائے گا پھر سمندر کے اندر ٹائم لگے گا نا جاتے جاتے ارجنٹ چاہیے تو وہیں پر آپ جلدی پہنچ جائیں اللہ اکبر تو اس کی وجہ کیا کہتے ہیں وہاں پر بار میں امام امام مہدی دربار لگاتے ہیں ان کے سامنے چٹھیاں اور کتنے وہاں پر چٹھیوں میں یہ لے کر ڈالتے ہیں یا امام عجل عجل جلدی آئیں اللہ اکبر ظلم کرنے والوں نے ہمیں زمین پر تنگ کر دیا ہے آپ جلدی آئیں اور اس امام کے بارے میں ان کا سیدھا نظریہ ہے کہ جب وہ امام دنیا میں آئے گا اللہ اکبر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو قبروں سے نکال کر پھانسی پر لٹکائے گا آشا رضی اللہ تعالیٰ ہم کو قبر سے نکال کر کوڑے مارے گا کیونکہ انہوں نے علی رضی الحت کے ساتھ جنگ کی تھی اس عقیدے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی آئیں اجل اجل جلدی آئیں تاکہ ظلم سے ہمیں نجات ہو جائے یہ عقیدہ نظریہ اس لیے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ اپنے آپ کو کہنے والے وہ سمندروں دریاؤں ندی نالوں چشموں کے اندر چٹھیاں ڈال رہے ہوتے ہیں میں توحید والوں کو مبارکباد دیا کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمد للہ حدان علیہ باقاعدہ اللہ حدان اللہ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تون نے ہمیں ہدایت دی اگر تو ہدایت نہ دیتا ہم تیرے گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں تجھ تک بات پہنچانے کے لیے نہ نو بہار نہ جانا پڑتا ہے نہ سکندری نالے پر جانا پڑتا ہے نہ کہیں دریاؤں سمندروں میں چٹھیاں ڈالنی پڑتی ہیں اللہ تو شہرہ کے قریب ہے ہم یہاں دل میں بھی اگر تجھے یاد کریں تو دل میں بھی ہماری سنتا ہے اور بلکہ کتنی ہی تم ہماری مرادیں ہمارے بند مانگے پورے کیے ہوئے ہیں اتنی نعمتیں دی کہ اللہ ان کو گرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ اکبر یہ ہے بھائیوں کو عید کی برکت واسطے وسیلے والے رول گا راستے میں اور جس کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو گئی جو شاہرخ کے قریب ہے اس ذات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ گیا اللہ اکبر اس کو کسی واسطے وسیلے آپریٹر اور کسی اللہ اکبر صدقے وسیلے کی ضرورت نہیں کسی کے طفیل صدقے کی ضرورت نہیں تو یہ ہے وہ رات جس کی وجہ سے اصل میں ان کا ولادت کا جشن تھا انہوں نے جشن منایا اہل سنت وال جماعت کو لگا دیا یہ بخشش کی رات ہے عبادت کی رات ہے تاکہ ہماری امام محدید اس رات جو پیدا ہوئے ہیں ان کے جشن میں تم بھی شامل ہو جاؤ اس طرح امیر ماویرم کی وفات کے جسم ہے کنڈے انہوں نے مشہور کر دیے وفات کی خوشی منا رہے ہیں ان کو کہا یہ لیاز ہے امام جعفر صادق سادق اللہ دل کے نام کی اور یہ بےچارے لگ ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسم کس کی ہے طریقہ کار کس کا ہے چھان بین کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے بولوی کہتا مال تو آتا ہے را ہمیں کیا ہے اس سے ہمیں آم سے کام ہے ہمیں اللہ اکبر پیڑ گننے سے نہیں ہے کہ پیڑ جیت ہیں ہمیں گٹلوں سے نہیں ہمیں آم سے کام ہم نے آم کھانے ہیں بس بالکل اسی طرح یہ بارہویں امام کی ولادت کا جشن ہے اور اس جشن میں انہوں نے سنیوں کو بھی شریک کر لیا اور اس انداز کے ساتھ کہ جناب یہ عبادت اور بخش عبادت پوری زندگی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے یاد رکھیں صرف چند راتوں میں مخصوص یا چند دنوں میں مخصوص عبادت کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے ہاں ان راتوں کی مخصوص عبادتیں جن کا رسول اللہ اصل میں بتایا قرآن میں بتایا حدیث میں بتایا لہلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ افضل ہے جس کا نبی صدر نے خود بتا رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کر لے تھے یہ نبی سندر سے ثابت ہے یہ اجلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اس کا جو سواب ہے لیکن جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں وہ مسئلہ کھسلا تو ہو سکتا ہے مسئلہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تو یہ جی وہ باتیں جن میں کچھ دھوکھے دیے گئے قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں پر من گھڑت روایات اور ضعیف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں پر رسم و رواج آ گئے اور کہیں پر یہ دوسرے مسلک والوں کی اللہ اکبر ان کی رسومات جو ہمارے اندر آئیں تو اللہ سے دعا اللہ ہمیں ایسے فطروں سے محفوظ فرمائے اور قرآن و سنت پہ عمل کی طور پہ بتا فرمائے